جانی کم کم کا کہتے ہیں مجدی وحقی اور شریع و مولائی عالم مجھے زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب احمد کے اشار لذت دردتے نثال ہے یہ اشعاردالا کے ہوئے اس کے حضرت والا نے تحریر فرمایا کہ حضرت بھول پوری پوری خود العزیز کے راہ العزیز کے ہمراہ کانپور محلہ کرنیل گنج برمد جناب حاجی سلام الدین صاحب انیس سو انسٹھ کے زمانے قیام یہ شاہ ہوئے تھے اور میرے ایک دوست فلتے والا فرما رہے ہیں کہ میرے ایک دوست حاجی اب الر صاحب میرے اشعار کو مجلس احباب نے سنایا کرتے تھے کبھی کبھی حضرت موشدی کوئی کوئی پول خود سر العزیز لگیز بھی اس منجلس میں تشکیل رکھتے تھے تقریبا یہ تمام اشار حضرت دیوالہ خود سر لوگوں کے سنے ہوئے اور سنتے وقت حضرت دیوالہ پر عجیب کیفیت داری ہو جاتی پہلا شیر کے بارے میں شیر مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپڑ کے لا رہے ہیں لدے رکھو ملا مشتری ان جلان نیا مشتری ان کل آج لستے جت کو مدار آج دولت نیا کے بار میں لگا ہو لیکن جہاں گناہ سے بچنے کا موقع آئے وہاں راہ فرار اختیار کرے بجائے اس کے روح اللہ کرے وہ اللہ اللہ سے دور بھاگتا ہے یعنی اللہ کی راہ میں مشقت اٹھانے سے گھبراتا ہے اور اپنے پونے ارما کرنے سے گھبراتا ہے اور عاشق جو ہے وہ کسی حال اپنے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑتا کسی حال بھی وہ کیسے سے کیسا موقع آ جائے وہ اپنے محبوب کے ساتھ چھوڑنا پسند نہیں کرتا اس سے دور ہونا پسند نہیں کرتا اور اس میں یہ جذبات پیدا ہو جانا کہ جان دے دے لیکن اللہ کو ناراض نہ کرے تو یہ یہ سچا آشق ہے اور اگر موقع موقع گناہ سے بجائے گناہ سے فرار ہونے کے یہ اللہ سے فرار ہو جاتا ہے تو یہ بے وفا ہے یہ اللہ اللہ کرنا جانتا ہے تعار کی لذت اٹھانا جانتا ہے لیکن نافرمانی سے بچنے کا غم اور اس غم کی ضرورت کو اٹھانا نہیں جانتا ایشور کی بار دان ساند عشور کی بار دے تیرا ربی پال آج تیرو پال کو ملال میں آتے پال آشف وہ اللہ کا ولی ہو خطا تو اس سے بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں اور ظاہر زا, میں فرق یہ ہے کہ یہ فوراً اللہ کو رو رو کر منا لیتا ہے آشش سے اللہ کا وہ کبھی الگ نہیں رہ سکتا اللہ فوراً کیونکہ گناہ سے دوری ہو جاتی ہے گناہ سے اللہ سے دوری ہو گئی فوراً رو رو کر اللہ کو منا لیا خطا معاف ہو گئی پھر حضوری نصیب ہو گئی इस पर के वारता हमें जानत इस पर के वारता हमें जानत हम बहुत से रती लो पाद है आ हम बहुत से रती ساری عبادات کے باوجود جو اللہ کے سچے آش ہیں گناہ سے بچتے ہیں اگرچہ ظاہر ان کی عبادات زیادہ دکھائی نہیں دیتی لیکن گناہ سے بچنے کا جو غم اٹھاتے ہیں اس غم کی وجہ سے ان کا راستہ اتنا تیز رفتاری سے طے ہوتا ہے اور ان کو اللہ کا خاص خود مشکل ہو جاتا ہے وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی عبادات کی لیکن یہ ہم سے کیسے آگے نکلنے نیم جائے سنے کیا لیکن اللہ کے راستے اتنے غم اٹھائے کہ نیم جہاں ہو گئے گویا کے جان آدھی ہو گئی لیکن ملا کیا نیم جائے سنے کی آن نیم جائے سنے کیا لیکن جائے کیا لیکن، نیم جائے آج تن بوئی آج آسان ہے درد میں مثال ہے لگتے دل دل مثال نفس کو لذت آتی ہے عرون کو بھی لذت آتی ہے لیکن اس میں اکثر ہم لوگوں کو دھوکا ہو سکتا ہے کہ اشعار سن کر اشعار پڑھ کر ہم نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا تصور پر اشعار سے تو مقصد اصلاح نفس ہے اور اللہ کی محبت کو جوش دینا اللہ کو مگر وہ جوش جو قائم کی تو رہے اشعار سن کر جوش آیا اور سمجھے ہم बहुत بہت کام کریے اور پھر واپس جا کے پھر اور لگ تھس तो گئے تو یہ تو دھوکہ ہے اشعار کے اندر جو مضامین چھپے ہوتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا تو جس کو محض اشعار میں لذت آتی ہو اور نفر میں لذت نہ آتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیونکہ اشار سے بھی مقصود اللہ کی محبت کو اس درجہ جگانا ہے کچھ سیڑھی پہ قدم رکھنا ہے نہ کہ جات وہیں وہیں دھرے رہے بس جب ایشعار سنیے تو محبت کا جوش آیا اور اس کے بعد پھر ویسے کہ عمل نہ تو یہ نہ ہونا چاہیے دوسرے یہ کہار کی بھی تو ایسی طلب نہ ہونی چاہیے کہ ایشعار نہ ہوئے تو مسجد پھیکی پھیکی معلوم ہو تو یہ بھی یہ بھی دھوکہ ہے وہی بات ہے کہ اصلی اصلاح تو نسل سے ہی کیوں ہوتی ہے جب تک علم نہیں ہوگا اعمال کا اور گناہوں کا علم نہیں ہوگا کہ کون کون سی چیزیں گناہ ہیں کن کن باتوں کو چھوڑنا ہے اور پھر ان پر عمل بھی ہو تب تو کچھ فائدہ ہے اور میز آشار سننا سنانا اور جوش جوش محبت میں وسخوش ہو جانا تو چلو وقتی نعمت تو یہ بھی ہے لیکن اس کا حاصل بھی تو کچھ ہونا چاہیے تو ایسا نہ ہو کہ میں اشہار کو اس نیت سے سنیں یہ بس مزہ ہے بلکہ اس میں جو استاف چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے مقصود جو اصلاح نفس کا پہلو ہوئے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کی محبت تو حاصل ہوتی ہی گناہوں کو چھوڑنے سے گناہوں کو چھوڑنے سے حاصل ہوتی جیسی جیسے جیسے گناہ چھوڑے گا اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آئے گا یہ میری خاتے سے مشقت اٹھاتا ہے تو رمضان المبارک میں حضرت والمت اللہ علیہ کی خاص نصیحت یہی ہے کہ جہاں آج کی حفاظت کا مضمون ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں جو شخص پورے مہینہ یہ معاہدہ کر لیں اللہ سے کہ کم از کم یہ ایک مہینہ جو ہے ہم اپنے نفس پہ سختی اٹھائیں گے اور ایک نظر بھی ساتھ نہیں کریں گے چاہے کوئی بھی ہو چاہے رشتے دار نامحرم ہو اور چاہے بازار والے ہو اور چاہے ہمارے ہوں وہی انشاء ہم جو ہے یہ معاہدہ کر لیں تو اس ایک مہینے میں تقوی کی مدد سے اللہ تعالیٰ باقی گیارہ مہینے ہمارے انشاءاللہ تقوی نصیب فرما دیں گے اسی طرح سے دل کی حفاظت ہے تو دل میں گندے خیالات کو نہ لانا اب گندے خیالات میں جو ہے نامحرموں کے خیالات کی شامل ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بدگوانی نبی کو دل کا گناہ ہے حسد ہیبی کو دل کا گناہ ہے اور غیبت میں بھی دل کے گناہ کے پہلو ہیں اور بہت سے غیر الخط تو ان کو ان سے بھی بچنا ہے اور جس کو ان حالات میں کمزوری معلوم ہو تو اس کو اس کا علاج کے لیے لکھنا چاہیے اپنے مرشد کو اطلاع کرنا چاہیے اور اس سے علاج کرانا چاہیے اس کے علاج پر عمل کرنا چاہیے تو غلط یہ کہ نگاہ کی حفاظت کے ساتھ دل کی حفاظت اور زبان کی حفاظت زبان جو ہے وہ نگاہ کے بعد زبان جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ فوراً ہی پھسل جاتی ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ ہم لوگوں کو عادت ہے کہ ہم لوگ سوچے سمجھے بغیر بول دیتے ہیں تو زبان کی حفاظت کا سب سے اچھا اور سہل طریقہ یہی ہے اور کامیاب طریقہ یہی ہے زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے جب کچھ بولنے والا ہو پہلے سوچ لے کہ جو کچھ میں بولنے والا ہوں وہ میرے اللہ کی مرضی کے موافظ ہے یا موافق نہیں بس تھوڑا سا تحمل کرے تقب کرے آہستہ آہستہ مشق ہوتی جائے گی تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کو گھنٹوں سوچنا پڑے گا کہ میں بات بولوں یا نہ بولوں تو ایک دو تین پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے خاموشی کا پیریڈ تھا تو ایک شخص نے جو ہے کچھ بات کہی اس نے کہا کہ تم بہت بولتے ہو ایک سال کے بعد اس نے کہا تم بہت بولتے ہو پھر اس کے بعد وہ دوسرا پروفیسر تین سال کے بعد بولا اس نے کہا آخری میں تو تین سال کے بعد تو تم بھی بہت بولتے ہوئے سوچ سوچ کر بولنا ہی تھوڑی ہے کہ آپ کو بہت دیر دیر سوچنا پڑے گا جب اس کی مشق ہو جائے گی تو فوراً جملہ کہنے سے پہلے استحصال پیدا ہو جائے گا کہ ہم یہ بات جو ہیں دل میں اور اس کی یہ جب مشق ہو جائے گی تو وہ کھٹک فوراً آ جائے گی کہ یہ بات مناسب نہیں ہے تو خاموش رہے گا ویسے بھی بزون بات کہنے سے بہتر ہے کہ مفید یہ ہے کہ خاموش رہے اور جب بولے تو مفید بات کہے مفید بات کہنا اچھا ہے نا اور پزون بات کہنا تو برا ہے تو پزون باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ دیر تک خاموش رہے اور جب بولے تو مفید بات کہیں تو زبان کی حفاظت ہم نے پورا مضمون تقریباً آدھا باز حضرت بھائی جو کر کے روزہ اور تر کے ماسکے تھے اس نے زبان کی حفاظت خصوصاً اوپر ہم نے مضمون پڑھا کتنی سب اس کے اندر وعیدے ہیں غیبت کے اوپر اور یہ غیبت جو ہے ہم بہت جلدی کر ڈالتے ہیں اور بعض میں سے اکثر کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے عبت کر ڈالتے اس کی کئی صورتیں بھی ہیں تو اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے زبان کی حفاظت تو اور اس میں بہت جلدی ابتلا بھی ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ عبت کے علاوہ کہ جب کوئی بات کہیں تو یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم جو بات کہنے والے ہیں اس سے کسی کے دل کو اذیت تو نہیں ہوگی اور بعض اوقات آدمی لہجہ لیتا ہے اختیار کر لیتا ہے کہ ایک جملہ اگر محبت سے کہا جائے اس پر کچھ اثر ہے اور وہی جملہ تنظیہ کہا جائے اس کا کچھ اثر ہے تو اپنے لہجے کے اوپر بھی نگرانی رہیں کہ ہم جو لہجہ اختیار کر رہے ہیں اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ سامنے والے کو جو ہم جس کو جملہ کہنے والے ہیں اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھے کہ اگر ہم ہم سے کوئی ایسے کرے تو ہمیں کیا اثر ہوگا تو اس کا فوراً ادراک ہو جائے گا انشاءاللہ کہ یہ جملہ ایسے نہیں ایسے کہنا چاہیے تو الفاظ کے ساتھ ساتھ لینے کی بھی احتیاط ہو اور ہر وقت یہ خیال رہے کہ ہمارے کسی بات سے ہمارے کسی مومن بھائی یا بہن کو تکلیف نہ پہنچے اذیت نہ پہنچے اسی طرح سے دھوپ بات اور خلاف واقعہ بات یعنی خلاف واقعہ یہ ہے کہ جتنی بات ہو اس سے کچھ الفاظ بدل کے بڑھا چڑھا کے بیان کر دینا یا اپنے قیاس اور خیال سے کوئی بات کہہ دینا جس کی حقیقت کچھ نہ ہو یعنی بغیر تصدیق کے کوئی بات آگے بڑھا دینا اس سے حلی سے بات ہے بھائی کی یہ سب زبان کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت نصیب فرمائے توحفظ نصیب فرمائے بس یہ ہے کہ سب سے لے کر پیر تک ہمارے جتنے بھی حضرات ہیں سب اللہ تعالی کی امانت ہیں اور ان کی حدود اللہ تعالی نے مقرر کر دی ہے کہ ان سے ہمیں کیا کام لینا ہے اور یہی دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے یہ امتحان کے لیے کہ ہم گی ہوئی امانتوں کو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے یا نفس و شیطان کے کہنے میں آ کر اس کو استعمال کی دوسری یہ کہ ہمارے ہاں ایک کمیاں بہت پائی جاتی ہے کہ بعض جگہ تو ہے لیکن بعض جگہ کمزوری بھی ہے کہ رمضان شریف میں جو ہے ہمارے ہاں بچے ذرا کھیل کود میں زیادہ رہتے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں عرب ممالک کے اندر جو ہے وہاں سے وہ آ, وہاں کی مثالیں وہاں یہ ہے وہاں یہ اس طرح سے کیا جاتا ہے تو وہاں کے مسائل کو نہ لیں وہاں کی سکھاط کو دے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں چھوٹا چھوٹا بچہ نمازی ہے نماز کبھی نہیں چھوڑے گا اور تراوی کا قیام اللیل بھی پورا پورا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات وہاں گئے ہوں گے بچہ بچہ وہاں کا نمازی نماز کوئی نہیں چھوڑتا ہوں اور ہمارے ہاں اس معاملے میں کمزوری ہے تو بچوں کو بھی چاہیے کہ نماز جو ہے جیسی اہم چیز کو نہ چھوڑیں جب وہ ہوشیار ہو جائیں تو ان کو یہ تربیت ہونی چاہیے اور یہاں تو تھوڑی دیر کی ترابی ہوتی ہے وہاں تو گھنٹوں کی ترابی ہوتی ہے اور بچے بچے وہاں جو ہے ماشاء اللہ ذوق کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو نماز بہت ہی اہم عبادت ہے اور اللہ کے خود کا ذریعہ ہے اور کافر اور منافق میں خط کرنے والی چیز نماز ہے دیکھو کتنی بڑی بات ہے کافر منافق اور مسلمان نے مومن میں خت کرنے والی چیز نماز دے. تو کتنی بڑی بات ہے مومن میں اور کافر میں خط کرنے والی چیز اور سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز ہی کہ نماز اگر پوری نکل آئی تو باقی چیزوں میں بھی وہ سہولت رہے گی اور نماز میں اگر کمی ہو گئی خدا نہ نخواستہ تو بڑا تھوڑا مشکل میں پھنس جائے گا تو نماز کی بھی جو خود کی اہتمام رکھیں خصوصاً خواتین جو ہے وہ گھریلو امور میں جو لگی رہتی ہیں خدمت کرتی ہیں ماشاءاللہ تو اس کا بھی ان کو حضر و ثواب ملے گا جو بھی کام مومن کرے گا اللہ کی ملنی کے مطابق کیونکہ شوہر کی خدمت والدین کی خدمت گھر والوں کی خدمت یہ بھی بہت بڑا عجب و ثواب ہے مثلاً اگر والدین یا شوہر خدمت جین میں لگا ہوا ہے نماز پڑھا ہے نوافل پڑھا ہے اور یہ کھانا پکانے میں لگی ہیں خواتین تو ان کو اس کی عبادت کبھی ان کو ثواب دینے اور اپنی خدمت کا الگ ثواب دے گا ایسے ہی جیسے ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد جو ہیں یہ تو ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں جہاد میں چلے جاتے ہیں پہرے داری کرتے ہیں بہت سے کام جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم ہمارے پاس تو یہ سب دولت نہیں ہے آج کی آج کے ہم لوگوں کی طرح وہ لوگ نہیں تھے بلکہ جب ایمان لے آئے تو اب ان کو یہ ذوق اور شوق کہتا تھا کہ کس طرح ہم اللہ کا خود زیادہ حاصل کر کس طرح آخرت کا ذخیرہ ہم زیادہ کر لیں جیسے ایک ساتھ حضرت اوم سلم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تاثر سے کیا ارس اللہ قرآن پاک میں خواتین کا تو جی کہیں، کہیں جی؟ ہم دیکھیں ان کی سوچ دیکھیں کیا اعلیٰ سوچ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں تو ہم کو تو پکاتے ہیں تو اس ان کی رعایت سے حلتانوی نے لکھا ہے کہ دیکھو خواتین کی کتنی اہم معاشرے کا حصہ ہیں اور دین کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایت سے آیات نازل دل ان کی رعایت سے کہ فخم و تحم انی لاغیو عمل عن ان دن عن ہم کسی مرد عورت کے نیک عمل کو ضائع نہیں کریں تو یہاں بھی خطاب کیا عورتوں کو اور جگہ بھی خطاب فرمایا کہ من حامل من ذکر و حامی سالح کرین اور نو حیاتوں طیباً اور البتہ یہ بات اور ہے کہ درجے کے اندر عورتیں مرد کے برابر نہیں ہو سکتی لیکن ولایات میں آگے بھی بڑھ سکتی ہیں ولایات میں آگے بھی بڑھ سکتی ہیں ایک مرد جو ہے وہ کم عمل کر رہا ہے نیکی کم کر رہا ہے گنا سے کم بچ رہا ہے لیکن ایک عورت وہ عمل بھی کر رہی ہے اور گنا سے بھی خوب بچ رہی ہے شاعری پردہ ہے نکال کی حفاظت ہے غیبت سے بچنا عورتوں کے لیے تو بہت مشکل ہے گھر میں رہتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ بات ہو ہی جاتی ہے پاک و شیطان شیتان ڈال کر آپس میں رنجش بھی پیدا کر ڈالتا ہے تو اس رنجش کی وجہ سے بھی غیبت ہو جاتی ہے حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت بار رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات سیکھی کہ غیبت جو ہے اس نے اکثر جو ہے غیبت تکبر کی وجہ سے ہوگی کیونکہ اپنے آپ کو آدمی اچھا سمجھتا ہے اور تکبر کی شرح یہی ہے کہ تکبر کی معنی ہے یعنی تکبر کی علامت یہ ہے قطر الحق و ممت کہ حق کا انکار کرنا ہو اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا غیبت جو وہ ہوتی ایسی جگہ ہے جہاں اپنے آپ کو انسان اچھا سمجھتا ہے دوسرے کو ہم بھی جانتا ہے تو غلط یہ کہ خواتین کے لیے جب سے بچنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن جتنی تیری قربانی اتنی خدا کی مہربانی جتنا بھی مجادہ جو شخص اٹھائے گا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ عجیب و ثواب اور باعث ہو تو اگر خواتین جبت سے بچیں گی تو چونکہ ان کے لیے جبت سے بچنا مشکل ہے جگہ جگہ موقع ہے آپس میں بات چیت ہو جاتی اور ذرا سی کوئی بات ایسی کہی کہ کسی کو تکلیف پہنچ ان چیزوں سے بچنا ان کے لیے زیادہ और سے خل اور پائے سے तो हवातीन ثواب ہوگا تو خواتین کو بھی جو ہے اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے اور ماشاء اللہ خواتین عبادات میں تو رمضان میں اپنے بھی اطلاع اطلاع آتی رہتی ہے ماشاء اللہ خوب آگے بڑھتی ہیں اور تلاوت میں بھی نمازوں میں بھی اور شوق و ذوق سے لگی رہتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے نگاہ کی حفاظت اور خاص طور سے زبان کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی آنکھوں کی زبان کے اوسر سے لے کر پیر کر کوئی بات ہے کہ ہمارا کوئی عروج جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام آزاد ہمیں اپنی امانت دیے ہیں اور اس کا استعمال کا ایک خاص وقت بھی محسوس کر دیا کہ اتنا عرصہ ہم رہیں گے دنیا میں اور ہماری جو جتنی بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزاد دیے ہیں اور نعمتیں دی ہیں ان سب کا صحیح صحیح استعمال ٹھیک ٹھیک سے استعمال یہ امانت ہے اور اس کے اندر ایسا استعمال جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو حدود شرعیہ کے خلاف ہو یہ خیانت ہے اللہ کے امانت میں خیانت, خیانت کرنے والا فسالے میں رہے گا اور اس کی پکڑ کا اندیشہ ہے اس لیے ہر ارضو کو سر سے لے کر پیر تک ہمارے بال بھی اسلامی ہو ہمارے داڑھی بھی ہو شرعی داڑی بھی ہو اور مونچھوں کو بھی بالکل برابر کر دیا جائے اور ٹپنوں کو بھی کھلا رکھا جائے اور سر سے لے کر پیر تک ہر عضو جو ہے اللہ کی ملکی کے مطابق اور اللہ کی پسند کے مطابق جس کا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کا اعلان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ان کے ذات کے مطابق ہونا چاہیے تو ایک بات رہی گئی جو صحابیہ نے حاضر نہیں اور عرض کیا کہ مرد لوگ تو میدان جہاد میں بھی جاتے ہیں اور پہلے بھی دیتے ہیں جماعت کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم کہاں جائیں ہم کیسے آخرت کا ذکیہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو بچے کو دو سال دودھ پلاتی ہے وہ اس کا ایسا ہی ہے جیسے اس نے میدان جہاد اس نے جہاد کیا اللہ کے رابطہ ایسی بہت ساری خدمات ایسی ہیں جن کے بڑے بڑے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے رکھے ہیں تو اس میں خوب ذوق دکھانا چاہیے مشورے کے ساتھ یعنی جو ذکر و اذکار میں خاص طور سے اسے مشورے کے ساتھ چلنا چاہیے اچھا یہ لذت ہے گد محمد حلد والا کباب ہے اس میں سے اس پانچ سات میں پڑھ سناتا ہوں جلوئے حق کی صلاحیت پیدا ہوتی شاہ فرما رہے ہیں شہر پوری پوری رحمۃ اللہ علیہ مطالبہ میرے شہر فضاؤں میں اللہ کا نام لکھتے رہتے تھے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اب الف لکھا اب لام لکھا اور ترجیح لگائی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ حضرت نے اللہ کا نام لکھا ہے جیسے مجنو دریا کے کنارے بار بار للا کا نام لکھتا تھا کسی نے پوچھا کہ اے مجنو کاغذ کی یہ کیا لکھ رہا ہے کس کو خت لکھ رہا ہے اس نے کہا گپت مشق نام لی میں کنر خاطر خدرا تسلی میں دن جب لیتی ہے تو میں اس کا نام لکھتا ہوں للہ لی اور نام سے دل کو تسلی دیتا ہوں تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں عشق مولا کے کمل لیلا گر مولا کا عشق کیسے للا سے کم ہو سکتا ہے ارے اللہ کا نام لو انشاءاللہ شاء مجبور آپ کو یہیں یہ مل جائے گا للا نہیں مل سکتی لیکن مولا ایسے پیارے ہیں کہ جہاں ان کا نام لو وہی ان کا مسمہ موجود ہے دونوں جہان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ اللہ کا نام لو اور مسمہ وہاں نہ ملے وہ نماز گن تو ہم تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم رہتے ہو ہم نے اور اللہ کے نیک بندوں میں بخش یہ ہے کہ اللہ کے متقی اور خاص بندے اپنی آنکھوں سے موتیے کا کالا پانی نکلوا دیتے ہیں یعنی گناہوں کے چھوڑنے کا غم اٹھا اٹھاتے ہیں اس سے ان کا آپریشن ہو جاتا ہے اور موتیے کا پانی نکل جاتا ہے اور تقویٰ کی برکت سے آنکھوں میں گید جلوہ حق کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے جلووں کی تجلیات کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جبکہ گناہ سے آنکھوں میں گندا پانی پیدا ہوتا ہے یعنی آنکھوں میں نجابات ہو جاتے ہیں گناہ انسان کو ایجابات میں رکھتے ہیں اور تقوی ایجابات کو اٹھا دیتا ہے میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ ابھی اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے ایک علم عظیم عطا فرمایا ہے کہ بات بے وقوف رومانٹک دنیا والے کہتے ہیں کہ للہ تو نقد ہے اور مولا ادھار ہے تو میں نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے جنت تو ادھار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جنت تو میں نے ادھار رکھی ہے مگر تمہارا مولا نقد ہے ملا علی قاری مشکا شریف کی شرح میں اس میں رسایت ولیمن خواب مقام اور جنتان کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے جنتم معتم صرف دنیا بے مغولی معلوم و جنتم معجرت پھر اقدا کے لیے فارض مولا یعنی مولا ادھار نہیں ہے جنت ادھار ہے میرا نام لو مجھے اپنے پاس پاؤ یعنی شرح میں حضرت اللہ خالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ ایک جنت اس کو دنیا میں بزور مار مولا کی مل جاتی ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خالق جنت کو لیے پھرتا ہے تو کہاں جنت اور کہاں خالق جنت جنت کو خالق جنت کو دل میں لیے پھرتا ہے تو دنیا ہی میں اس کو جنت سے بڑھ کے مزہ آتا ہے اور جب آخرت میں جاتا ہے تو پھر اس کو تو مولا مل ہی جاتا ہے مولا ادھار نہیں ہے جنت ادھار ہے میرا نام لو مجھے اپنے پاس پاؤ گے جنت سے خالے سے جنت افضل ہے لہذا جب دل میں مولا ملتا ہے تو سارا چہان اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اللہ والوں کی نگاہوں سے بادشاہ ایسے ہی تھوڑی گرتی ہے جب تخت و تاج کی بیگ دینے والا ان کے دل میں آتا ہے تب انہیں سلادین کے تخت و تاج نیلام ہوتے نظر آتے ہیں لیلاؤں کے نمک جھڑتے نظر آتے ہیں صورت چاند کی روشنی کی نظر آتی ہے یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لوشوں میں پینسل کی پتنگوں کے روز ہونے لگی گالیاں بسے بجلی ہی پہلے پودی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جب پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے اللہ کہتا ہوں کہ دونوں جہان میں اللہ سے بڑھ کر کوئی مزہ نہیں ہے حالت ردا کائنات سے لندتیں کیسے زیادہ بڑھ جائیں گی وہ شاہے دو جہاں اس دل میں آئے مزے دونوں جہاز سے بڑھ کے پائے وہ شاہے دو جہاز اس دل میں آئے مزے دونوں جہاز سے بڑھ کے پائے مولانا عبد الحمید اور مولانا یونس پٹیل نے ایک دن کہا کہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسی تصویر سنی ہے کہ کوئی ملا سلاطین کے को و تاج کو اور دنیا کی لہلائے کائنات کے نمکیات کو چیلنج کرتا ہو سورج اور چاند کی روشنی کو چیلنج کرتا ہوں میں نے کہا کہ یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں میرا کوئی کمال نہیں ہے میں نے اولیاء صدیقین کی صحبت اٹھائی ہے میرا گمان اپر بل یقین ہے کہ میرے تینوں شہر یعنی حضرت شاہ محمد احمد صاحب برتاف گری حضرت والا شاہغنی صاحب گول پوری اور مولانا شاہ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سب کے سب اولیاء صدیقین کے مقام پر ہیں ان کا ایمان ایسا تھا صحابی گو نہیں لیکن نمونہ تھے صحابہ کا میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ہندوستان میں کافی تعداد میں ہندو مسجد گرانے کے لیے آئے وہاں بس حضرت شاہی صاحب رحمت اللہ رہے تھے اور اکیلا میں تھا جب کافروں کی تعداد بہت زیادہ جبکہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی تو حضرت نے فرمایا کہ اگر مسجد کو ہاتھ بھی لگایا تو تمہاری گرد نے پکڑ کر مسجد کی بنیاد میں دفن کر دوں گا بس مارے در کے سب بھاگ گئے اور ایک مرتبہ دس ہزار ہندو جمع تھے ان کے یہاں ہر سال راون اور سیتا کی یاد منانے کے لیے ڈرامہ ہوتا تھا ان کے بھگوان رام کی ٹی وی سیتا کو راون لے کر بھاگ گیا تھا اور سیکنڈ ہینڈ کر کے پھر بھگوان صاحب کو پاک واپس کر دی <laughs> <laughs> ہندو ایسے, ایسے خدا کو مانتے ہیں جو اپنے ٹی کو تحفظ نہیں لے سکا اور راکس یعنی شیطانوں سے لے گیا اور کئی سال کے بعد واپس کر کے اور ان کے بھگوان نے یہ بھی نہیں کہا کہ اب تو ہمارے قابل نہیں ہو ہم پاکیزہ ہیں بھگوان ہیں خدا ہیں اور تم نے ہماری بیوی کو سیکنڈ ہینڈ کر دیا انہوں نے فورم قبول بھی کرندو ہر سال باقاعدہ اس کی یاد تازہ کرتے ہیں ڈرامہ دکھاتے ہیں کہ راون سیتا کو لے کر بھاگ اور رام اور راون دونوں ایک دوسرے کو تیر مار رہے ہیں مقابلہ ہوتا ہے تو لوگوں نے آ کر حضرت نہیں سال رحمت اللہ کو خبر دی کہ راون کا مجسمہ چلایا جا رہا ہے اور اس میں قرآن شریف کا پورا ایک رکول ہے حضرت وہاں لاٹھی لے کر اکیلے پہنچ گئے ایک شاہر مولوی شمس اللہ صاحب ساتھ تھے وہ بھی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے تو ہو حضرت نے بلایا نہیں था। تو حضرت نے ہندوؤں کے دس ہزار کے منمے کو لٹکار کر کہا کہ قرآن شریف کا یہ حصہ مجھے واپس دے دو اگر تم نے اس میں آگ لگائی تو عبد الغنی پانچ سو ہندوؤں کو مار کر شہید ہوگا بس گنج کے مارے ہندوؤں نے اخبار کا وہ ٹکڑا نکال کر حضرت کو دے دیا حقیقی مجمت حضرت خان بھی رہے تو لالے کے ملکات میں ہے کہ ہمارے مولانا عبد الغنی صاحب پانچ سو دشمن کے لیے اکیلے کافی ہیں اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑی تو ہم اپنی فوج اعظم گھر کے مولانا پر غنی سے حاصل کریں ہاں کیا شان تھی سبحان اللہ حضرت تو جانتے ہی نہیں تھے کہ ڈل کیا چیز ہے ایمان و یقین کے بہت اعلیٰ مقام پر فائد تھی دنیا کی بنایت پر انگور کے کیڑے کی مثال آپ کو کمی شرعیات کتابوں اور مدارس سے مل جائیں گی کمیات یعنی مقداریں یعنی جیسے مغرب کی نماز تین رقع ہے اور عشہ کی نماز چار فرق اور تین دو سنت تین لٹر یہ سب علوم جو ہے کمیات شرعیہ یعنی مقدار مسائل وغیرہ کتابوں اور مدارس سے مل جائیں گے لیکن یہ کیدیات احسانیہ اہم اللہ کے تینوں سے ملیں گی بغیر کیفیت احسانیہ کے آدمی کا نہ ایمان حسین ہے نہ اسلام حسین ہے جب سالق دل میں اللہ کو پا جاتا ہے یعنی اسے یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کا ایمان اور اس کا اسلام حسین ہو جاتا ہے اور صرف حسین نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے ایمان اور اسلام کو بھی حسین کرتا ہے احسان تاب افال سے باب افال میں متاثر شان ہوتی ہے یعنی آگ لگی بھی ہے اور لگاتا بھی ہے دیوانہ بھی ہے دیوانہ سازی بھی کرتا ہے جو دیوانہ دوسروں کو دیوانہ نہ بنا سکے وہ دیوانہ کہاں ہے روحانی پالے وہی ہے جس کی صحبت سے دوسرے لوگ بھی پالے ہو جائیں دیوانہ وہ ہے جو دوسروں کو دیوانہ بناتے ایسا اس کا درد دل ہو جس کے سامنے دنیا کی لہلائے نظروں سے گر جائیں سارا اعلی نگاہوں سے گر جائے جو اللہ کی محبت کی تقریر اگر درد سے کر دے تو دنیا کی ساری لہلائیں نگاہوں سے گر جائیں ادھر شمخو گے نقشہ سامنے آ جائے اللہ اللہ ہے بھی. ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے ظالم ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی سے فائدہ نہ اٹھائے امپورٹ ایکسپورٹ آفس بنے رہے کھاتے رہے اور لیٹرین میں نکالتے رہے ادھر کھایا آپ ادھر نکال دیا حسینوں کے چکر میں رہے مردوں سے لپٹے رہے آپ یہ کیا زندگی ہے یہ وہ के کے کیڑے ہیں جو के کے پتے پر جان دے دیتے ہیں اور اوپر جو का کا پھل ہوتا ہے وہاں نہیں جاتے का کا کیڑا ہرے پتوں کو समझकर سمجھ کر زندگی देता کر دیتا ہے اگر یہ گالے میں ہرے پتوں سے باز آ جاتا اور آگے بڑھ جاتا تو انگور پا جاتا ایسے ہی جن لوگوں نے حسینوں سے دل لگایا के انگور کے کیڑے کی طرح पत्तों کے پتوں میں لگے رہے ان ظالموں نے اگور کا پھل نہ کھایا کاش اللہ والوں سے ملتے تو کچھ اور ہی عالم ہوتا صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میری آنکھ کی قدر نہ کی تو مجھے انتہائی غم ہوگا کیونکہ آپ سارے عالم میں میرے ساتھ دستر پر سموسے ہری اور برف کا پانی پی رہے ہیں لیکن جس نے ہری مرچ اور سموسہ پیدا کیا ہے اگر اس ہاتھ سے میری کو نہ پایا تو مجھے انتہائی غم ہوگا اس لیے اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ ساتھ رہو تو اللہ تعالیٰ سے دل و جان کو ایسا چپکاؤ کہ سارا عالم آپ کو ایک اشاریہ اللہ سے الگ نہ کر سکے اور اسی مضمون کی دعا بھی مانگو کہ اے اللہ ہمارے قلب و جا کو اپنی ذات پاک کے ساتھ اس طرح چپکا لے کہ حسن کا عالم صدارت کا عالم وزارت کا عالم سلطنت کا عالم چاند سورج کی روشنی کا عالم لیلہؤں کا عالم کوئی بھی आलम ہمیں ایک بار کے برابر آپ سے الگ نہ کر سکے بلکہ ہم کو ایسا दीजिए कि जो کہ جو ہمیں भी لے وہ بھی آپ سے چمٹ جائے اللہ جو ہم کو دیکھ لے وہ بھی آپ سے چمٹ جائے جو ہماری بات سن لے وہ بھی آپ سے چمٹ جائے جو ہماری تصویر دیکھے وہ بھی آپ سے چمٹ جائے بجلی کا کرنٹ کسی کو لگ جائے تو اس کو چونے سے تو آپ مل جاتا ہے مگر آپ کے عاشقوں میں آپ کی محبت کا جو کرنٹ ہے دوسرے اس سے خیال پا جاتے ہیں کہیے مولانا صاحب بتائیے دعا کہتی ہے کہ اے اللہ ہماری ربوں میں آپ اپنی تجلیات اجتبائی ہیں اور شاہ جب کی تجلی ایسی سنبھالجیے کہ جو ہمیں دیکھ لے وہ بھی آپ سے چپک جائے جو ہماری بات سن لے وہ بھی آپ سے چمٹ جائے جو ہماری تحریر دیکھ لے وہ بھی آپ سے چپٹ جائے جو ہمارے مسلح پر نماز پڑھ لے وہ ہی آپ سے چمٹ جائے جو ہماری پڑھی ہوئی تربیت پر انگلی رکھتے ذکر کرے وہ ہی آپ کا بن جائے اب آخر میں جب میں اس مقام پر پہنچتا ہوں جہاں لوگوں اور الفاظ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اب ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اب تم اللہ کی محبت کے بارے میں دعا کر دو اللہ ہی دل میں ڈال دیں گے تو کام بن جائے گا یہ ہے وہ مقام جہاں میری زبان قاطر ہو جاتی ہے جہاں مولانا رومی کی زبان قاطر ہو گئی جو بلاغت کے امام تھے فرماتے ہیں بوے آ دل بھر چپرامی شبش ایند باہ جملہ جب اللہ تعالیٰ کی خوشبو اور شعظم سے اس زمین پر جلال تین رومی کی روح کو آتی ہے تو اتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ آتا ہے کہ میں ساری دنیا کی لغت ساری کائنات کی لغت میں اللہ کی محبت کے لذتِ درد کو بیان نہیں کر سکتا آپ استعلال عقلی سے خود سوچ لو کہ ہر تعالیٰ کی ذات جو بھی متل ہے ان کے نام کی لذت بھی بے نتل ہے تو لغت اس کو کیسے حل کر سکتی ہے ہماری محدود لغت ہر تعالیٰ کی غیر محدود لغت کو لذت کو کیسے بیان کر سکتی ہے یہ ہے وہ طریقہ جو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اختر کو ارطان فرمایا ہے देखिए میں بار بار لذت کی بات کر رہا ہوں میں خوش شریعت پیش نہیں کرتا ہوں میں ساری مہلاوں سے زیادہ اپنے मौला کی لذت پیش کرتا ہوں بتاؤ یہ طریقہ خاص ہے یا نہیں اس دور میں ان شاء اللہ ابھی آپ دیکھیے گا میری زندگی کی دعا کرو ابھی اور بہت خوش نظر آئے گا انشاء اللہ یہ سارے بڑے بڑے اہل علم کی خدمت کی شہادت اب تک کوئی ان شاء نصیب ہوگی اور اپنی محبت کو جس ستام سے اب تعالیٰ میری زبان سے بیان کروا رہے ہیں انشاءاللہ آپ اس کو بے مدل پائیں گے کیونکہ اللہ کی ذات بے نظر ہے ان کے نام کی لذت بے نل ہے وہ غیر محدود ہیں ان کی لذت ذکر بھی غیر محدود ہے لہذا آخر میں یہی کہتا ہوں عشق جب بے زبان ہوتا ہے بیان ہوتا ہے یہ میرا ہی شعر ہے جب عشق مجبور ہو جاتا ہے یعنی بے زبان ہو جاتا ہے اسے دغت نہیں ملتی الفاظ نہیں ملتے کہ اب کیسے بیان کروں تو سمجھ لو کہ پھر ہر تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے کہ میرا بندہ اپنی لاگیا ہب تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ میرے اور میرے دوستوں کے دل میں مولا آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ میری مدد کر کے میرے دوستوں کے دل میں نسبت خاصہ آتا فرما دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حمل کی تو یہ نصباغ کی دعاؤں کے سب سے ان دعاؤں میں اللہ ہم سب کو حصہ بنوا دیں گے ہم سب کو ان دعاؤں کو مزدار بنا دیں حضرت کی دعائیں حضرت کی ہائیں حضرت کا کرتے دل ہم سب کو لگا دیں اور جیسا حضرت چاہتے ہیں ہم سب کو ویسے ہی بنا دیں دیوانہ بھی بنا دے دیوانہ سال بھی بنا دے یہ بات جس کے پاس نہ ہوتے نفز محمد ہے سب کے پاس اور جیدی نایت. جیدی نایت. لو ہے اللہ <سؤال> محسلی دن دن اللہ مدی اور قال لا اله الا الله سبحانه تبارك وتعالى وبناها لنا من يا ربها من قرة اعين مجالنا المستقين امابا اللهم وفقنا لعملك وذل وطلوع من القول والعمل والجهد مقيق للفضيل الفضيل اللهم اننا نسالك الرضا اور بنا تین اللہ باغ اپنے قلم سے جو مضامین ہم نے پڑھے ہیں ہمارے انتوالا متر کے مضامین آپ کی محبت کے مضامین اے اللہ جس دبے کے مضامین ہیں اے اللہ ہم سب کو اس سے مستفید کرتا یا اللہ ہم سب کو اپنے راستے کی مشقت اور مشاہدے کی اٹھانے کی توقع میں کافر اے اللہ گناہوں سے حفاظت نصیب فرمان اے اللہ کیوں کی توحیعت نصیب فرمان اے اللہ جس طرح ہمارے ماہرین ہم کو دیکھنا چاہتے تھے اے اللہ نے قلم سے ہم سب کو ایسا ہی بنا دیا اے اللہ ہم سب کو جلد خاص نصیب فرمائیں کیا اللہ نجل کے خاص نصیب فرمانی کیا اللہ نجل کے خاص نصیب فرمانی اے اللہ خاص حصیب فرمان اور خطۂ انتہا ہم سب کو آزاد کروائے یا اللہ ہم سب کوئی سے دیکھنے کی کچھ امتحان کر دوں گا اللہ اپنی محبت کاملہ سے ہم سب کو سرکرا کروں گا اے اللہ دلوں کو لبریز اپنی محبت سے لبریز کرنا ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق ہر ہر سانس آپ کی مرضی پر فدا کرنے کی توفیق پیدا کرنا اے اللہ ہر ہر سانس آپ پر خدا کرنے کی توفیق پتا کرنا اے اللہ ایک بھی کو ناراض کر اور اگر خطا ہو جائے جب تک ٹوروں کربر کر کے آپ کو منع نہ دے آپ کو خوش نہ کریں پھر سے آپ کا پیار نہ پالے اے اللہ ہم سب تک چین سے نہ بیٹھیں اے اللہ ہمارے بیماروں کو شکایت نہ ہو حاجل مستب احتجا کر اللہ رض کی تنگی میں جو مبتلا ہیں ان کو حلال بابر تک رزق فرمائیے حلال بابر تک اور راستہ رسم اے اللہ مقاصد حسن ہے ہم سب کو کامراز کرمائیے اے اللہ ہمارے محشین کو جدائے جدید قیامت تقسم متسم متضاعد متبارہ یا اللہ ہمارے یہاں آنے کو اور ہمارے بیٹھنے کو پڑھنے کو سننے کو انتہائی قبول فرما ہیں اے اللہ تخوا قابل نصیب فرما رہے ہیں یا اللہ تخوار قابل نصیب صلی اللہ محمد مسافری تعلیم درامدنی رکھا بنے والے درد محبت اندر کی ضرورت ہو تو وہاں سے دے دیں